السلام علیکم و اللہ, لا اللہ, رسول اللہ, اللہ, بس اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے بتائیے ہم کہاں پر تھے ہم تھے کہاں پر یہ ہو چکی تھی مضاف کی ہم نے گردانے ساری کر لی تھیں یہ والی مضارے والی پہ یزبو مزارے پر آجے مزارے معروف اچھا لام والی تھی لم یازبا ہاں یہ بھی کر لی تھی لام لم یازبا لم یعزب لم یعزبا میں نے بتایا تھا پانچ پانچ کر کے گردانے پڑیں گے اب لام تاکید بانون تاکی سکیلا معروف ٹھیک ہے نا اب دیکھیے لام تاقید تھا نا یزبو تو کیا آئے گا یزبو سے بننا بننا بننا لیا تجوب بننا لتاب بانے بننا لن لو بان تج نانزو بننا لان بننا اور مجھول کیسے گا لا یوز بننا لطوز بننا لطوز بننا لب بننا اس کی پریکٹس کریں گے ذرا میری زبان پہ آج پتہ نہیں کیوں نہیں چڑھ رہی ہیں بالکل دیکھیے گی لو یوزب بن لا لتاب بن لتا لتاب بن لا لتب بن لطب بن لا ذبح بن اس كو كو آپ كر لیں گے پتہ نہیں کیوں میں بالکل نہیں اس کو چل پا رہا ہوں ٹھیک ہے جی اس کو جو ہے وہ گے زبان پہ چڑھائیے گا ذرا کچھ اس طبیعت كی ویسے جو ہے امر کی گردان پہ آ جائیں امر کی گردان پہ آ جائیں امر کی کردان آئے گی لی یا لی آگے آئے گا لی یابنا لیا ظبہ لنا ذبہ مجھول آئے گا لیو ذبا لیو ذبا لیو ذبو لیتو ذبا ذبہ سکیر آئے گا جی امر آئے گا اس کے اندر لیا زب بننا لی زب بان بننا لیتا لی تو زب بانے لیب نانے لیو زب بننا لینو زب بننا مجھول آئے گا اس کا لیو زب بننا لیو یزب بانے لیو زب بنا لی تو بننا لے تو زب بانے بب نانے لیو زب بننا لینو ذب بننا خفیفہ آئے گا لیا زب بن لیا زب بن لیتا اب آ جائیں حاضر کی طرف امر کی حاضر زبا اچھا اس میں بھی دیکھیں گے کیسے ہوگا امر کے اندر اس میں وہی مختلف طریقے سے پڑھیں گے کیسے پڑھیں گے زبا زبی زب ٹھیک ہے زب... نا زبا زبی زب... زب زبو زب... اس بھوپ بائے گا ایک منٹ ٹھہرے ذرا ایک منٹ ٹھہرے اللہ ال لہ لیکن ہاں دیکھیے ذرا اس کی حاضر کی قدان کیسے آئے گی زبا زبی زبو اس بائے گا اچھا اس بوب یہ آئے گا اس بب زبہ زبو زبی زبا اس ببنا اس ببنا کیونکہ یہ زبا اس کیوں آیا تھا کیونکہ یہ فقے ادغام ہوا ہے نا تو جب ادغام نہیں ہوگا تو پھر جو اس جو آیا رہا ہے اس با کا ضمہ قبل کو دیا نہیں جب ماں باغ کا ذمہ ماقبل کو دیا نہیں تو شروع کا جو حمزہ وصلی ہے وہ بھی نہیں گرے گا کیوں نہیں گرے گا کیونکہ زال ساکن آ رہی تھی ذبا کے اندر تو یہ تھا کہ وہ ہم نے حرکت تبدیل کر دی تھی ٹھیک ہے نا ذبہ میں اصل میں کیا تھا یہ اصل میں ان سر کی طرح اس بب تھا ٹھیک ہے نا کیا تھا اس بب تھا جب اس بپ تھا تو ہم نے یہ کیا تھا پہلا باپ پہ ضمہ تھا دوسرا باپ ساکن تھا تو ہم نے باقی حرکت کو ما کو دیا جب باقی حرکت کو ماقبل کو دے دیا تو زال کے اوپر ذمہ آ گیا جب زال کے اوپر زمہ آ تو ہم نے کہا کہ جی شروع میں جو حمزہ وصلی ہے اس کو گرا دیں گے کیوں اس کے بعد جو ساکن آ چکا تھا لیکن جب فقے ادغام ہوگا ادغام نہیں کریں گے تو اس وقت تو زمہ تب آئے گا ہی نہیں تو اس لیے حمزہ آئے گا اس کے اوپر ٹھیک ہے نا زب زب میں پھر کیا آئے گا بوبنا آئے گا کیونکہ یہاں پہ بھی کیا نہیں ہوگا حرکت ماں کو جائے گی نہیں ٹھیک ہے نا اس بوبنا. صحیح ہو جائے گا اچھا جی آگے چلیے جو. کہ جی آگے چلیے ذرا آگے کیا آئے گی کون سی گردان آ رہی ہے یہ جی اسی طرح شکیلا کا بھی کریں گے اور خفیفہ بھی کریں گے ہاں چوتھ صورت میں اپنی اصل پر باقی رہے گا نا سرنا اس بنا کے اندر ٹھیک ہے نہیں پہ آ جائیں لا يزببا، لا يزببا، لا لا زببا، لا زببا، لا زببا، لا یا گا گا اور اور خفیفہ لنگا ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہیں طبیعت میری دیکھ رہے ہوں گے کہ پتہ چل رہا ہوگا آپ کو طبیعت آپ کہیں کیسی ہے مجھے نہیں وہ اس پہ زبان ہی ایسے ہو رہی ہے کہ جیسے بس چلتی نہیں ہے اس میں فائل زابن زابان زابان زابون زابطن زابطن زابطن مفول پھول آ جائے گا مضبوط اُن مضبوطانے مضبوط بونا ان مضبوط بتا ن ٹھیک ہے تو یہ اس میں سے ہو جائے گا ٹھیک ہے نا دیکھیے ذرا میں سے اس لیے کہتے ہیں انسان بڑا کمزور چیز ہے انسان بڑی کمزور چیز ہے ہلکی سی بیماری بھی آ جائے نا تو آدمی کی ساری یہ جو ہوا ہوتی ہے نا وہ نکل جاتی ہے ساری ہوا نکل جاتی ہے وہ انسان جتنا اپنے آپ کو بے شک جتنا مرضی سمجھتا رہے جو مرضی کر لے لیکن یہ سارا دماغ ہر چیز زبان یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہوتی ہے ہر چیز مجھے پتہ چل رہا ہے نا کہ میں کوشش کے باوجود بالکل زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی ہے ساتھ نہیں دے رہی ورنہ میں نے یہ گردانے پتہ کتنے سو, سو،, سو دفعہ کی ہوں گی اچھا یہ دیکھیے ذرا تعادی ذبا اصل میں ذبابہ تھا ٹھیک ہے نا ماضی تھا یہ نہ کو بتا دیا تھا ذبابہ تھا اب کیا کریں گے پہلے کی حرکت کو گرا دیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا ذبح ہو جائے گا پہلے با کو ساکن کر دوسرے میں ادغام کر دیا تو یہ دو مطلب جان سہن والا یزبو اصل میں کیا تھا یزبو تھا یہاں پہ کیا کریں گے ہم بعض سے پہلا ساکن تھا جب بعض سے پہلا ساکن تھا تو باقی حرکت کو ماکول کو دے دیں گے ٹھیک ہے اور دو بع جمع ہو جائیں گے تو پھر ادغام ہو جائے گا تو یزبو یزبو ہو جائے گا ٹھیک ہے لم یزبا اصل میں لم یزب تھا لم یزبوب تھا تو پہلے کی حرکت کو ماکبل دیں گے تو کیا ہو جائے گا اور پھر دو با ساکن ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا پہلے با کی حرکت کو زال کو دے دیں گے تو اب کیا ہو جائیں گے دو با کی دو بار ساکین ہو جائیں گے جب دو با ساکین ہو جائیں گے اب کیا کام کریں گے پھر اب دو ساکن جمع ہو گئے تو ہم کیا کہتے ہیں کہتے ہیں جی ہم با کو با کو فتح دے دو لی ان الفتہٰ تاخف الحرکات ہے لی ان جو کہتے ہیں کہ جی لم یزبا پڑھیں گے کیا پڑھیں گے لم یزبا وہ کہتے ہیں کہ آخر آخری والے باپ کیا کرو کیونکہ دو ساکن جمع ہو چکے ہیں ٹھیک ہے دو ساکن اکٹھے آ ہیں اور ہم ایک ساکن کو گرا نہیں سکتے ہیں ساکن کو گرا بھی نہیں سکتے کہ چلو جی ایک کو گرا دیں تو اب کیا کریں گے فتح دے دیں گے تو کیا آ جائے گا ٹھیک ہے دوسرے والے آگے اچھا تیسرے والے کیا کہتے ہیں او بھائی وہ کہتے ہیں پہلے سے یہ ذمہ ہے اس کے اوپر ذمہ تھا یہ باب نصرہ سے ہے زبا یزبو تو زباب یزبو ہے وہ کہتے ہیں لم یزبو پڑھو تم اس کو لم یزبو پڑھو تو کہتے ہیں لم یزبو پڑھ لو چوتھے والے آگے چوتھے کہتے ہیں کہ بھائی اس کی اپنی اصل حالت پہ رکھو تو وہ کیا آ جائے گا لم یزب دیکھیں نا اب لم یزبا لم یزبی لم يزبو لم یژب ٹھیک ہے ایسی ہی اصل ذبا امر حاضر معروف اور لا لاتبا کی اصل بھی اصل میں کیا تھا زبا اصل میں کیا تھا ازب تھا ازب تھا باقی حرکت کو ماقبل کو دی دو باساکن ہو گئے تو وہی والے اس میں اس بب کے اندر سے اصلی گر جائے گا کیونکہ اس کے بعد والا متحرک ہے ٹھیک ہے نا اس میں بھی چار چار سوتے پڑھنی ضروری ہوں. پڑھنی جائز ہیں اب آگے جی فوائد ضروریا میں آ جائیے فوائد ضروریا میں آ جائیے فائدہ ضروریات میں آ فائدہ اولا فائدہ اولا میں کہتے ہیں مذاق میں دو حرف جمع ہونے سے جو تغیر ہوتا ہے اس کی تین صورتیں ہیں دو حرف جمع ہونے سے جو تغیر ہوتا ہے اس کی تین صورتیں کیا ہے ادغام کیاسی ادغام کیاسی اکیاس کا تعلق ہوتا ہے جہاں پہ آپ لگا سکتے ہیں اپنے آپ ادغام کرتے ہوئے نا کیاس کرتے ہوئے. کیاس کرتے ہوئے آپ ادغام کر سکتے ہیں تو جیسے کہ ذبا اصل میں کیا تھا ذبح تھا ذوابہ تھا تو اب کیا کریں گے یہاں پر آپ نے کہا کہ پہلے کو ساکن کر دو اور دوسرے کے ساتھ ادغام کر دو تو کیا ہو جائے گا ذبا حسف سماعی ہسف سمائی یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ کا کیا کا تعلق نہیں ہوتا سما کے ساتھ تعلق رکھتا ہے جیسا کہ عربوں سے آپ نے سنا ہوگا عرب جہاں پہ کہیں کام کر لیتے ہوں گے تو وہاں پہ آپ بھی عید کر دیں گے اسے کہتے ہیں ہسف سیم یعنی سیما کر دیں گے جیسے کہ زل تم اصل میں کیا تھا زللتم تھا ٹھیک ہے نا زللتم اصل میں وہی ذرب تم ذرب تم ٹھیک ہے تو اس کو کیسے پڑھ دیا گیا ایک کو کیا کر دیا گیا حرکت کو ہر... کر دیا گیا دوسرے لام کو حذف کر دیا دوسرے لام کو کیا کر دیا حزف کر دیا تو زلل تم سے کیا بن گیا زل تم ہو گیا ٹھیک ہے نا تو یہ حذف کر دیا ایک منٹ پہلے لام کو حضف کر دیا نا ٹھیک ہے زلل تو میں ٹھیک ہے پہلے لام کو اضف کیا انہوں نے دوسرے لام کو لکھا ہوا ہے پہلے لام کو عضف کر دیا تو یہ کیا بن جائے گا زلتم ہو جائے گا اچھا ابدالِ سمائی ابدالِ سمای ابدال کرنا بدل دینا جیسا کہ ام تو اصل میں کیا تھا ام لل تو تھا ام لل تو ام تو اصل میں کیا تھا ام لل تو تھا تو دوسرا جو لام تھا نا اس کو یا سے بدل دیا تو کیا بن گیا ام لئی کیا بن گیا لے تو جیسے لم یا تسن قرآن مجید میں آیا نا لَم یہ اصل میں کیا تھا لم سیگا کون سا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ کیسے کیا تھا یہ کل بتائیں گے لم قرآن مجید میں قرآن سیگا آتا ہے لم یا تسن آخر میں آئی ہوئی ہے ٹھیک اس سے بھی آپ کو کچھ کچھ بات سمجھ میں آئے گی اب آ جائیں گی فائدہ ثانیہ کی طرف فائدہ ثانیہ یہ کہتا ہے کہ جس حرف کو ادغام کرتے ہیں اس کو مدغم اور جس میں ادغام کرتے ہیں اس کو مدغم فی کہتے ہیں جس کا ادغام کیا گیا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مدغم جس میں ادغام کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں مدغم فی جیسے کہ زباء میں پہلی بار مدغم اور دوسری مدغم فی ہے زبا میں پہلی با مدغم اور دوسری مدغم کی ہے زبا اصل میں کیا تھا اس تھا جب اس تھا تو حمزہ کی زال کی, زال کی حرکت کو ما... اس تھا با کی حرکت کو زال کو دیا اور پھر جو ہے اس کے اندر سے پھر وہی دو با ساکن ہو گئے تو پھر زبا زب زبو تو پہلی با کیا کہلائے گی مدغم جس کا ادغام کیا گیا ہے دوسری میں جس میں ادغام کیا گیا ہے لم یتسنہ سین کے ساتھ آئے لم یا تسنّا ایک منٹ میں بتاتا ہوں انظر عنظور تعامیہ کا لم یتسنہ میں کو آیت نمبر بھی بتا دیتا ہوں ذرا ایک منٹ ہے فنظر اللہ تعامر کا گا اچھا جی کاکر کی آیت نمبر فن زور اللہ ہاں یہ آئے گا آپ آیت نمبر دیکھ لیجئے جی گا سورے بکرا کی آیت نمبر ہم ٹو ففٹی آئے گی فنز اللہ تعمی کا و شرابی کا فنز اللہ عامی کا و شرابی کا لم یا تسنا سور بقرا کی ایپ نمبر ہے 259 259 ٹھیک ہے اس میں سے آپ نے بتانا ہے کہ جی لم یا اس کی اصل کیا تھی اس کا مادہ دیکھنا ہے لغت میں لازمی دیکھیے گا ذرا ٹھیک ہے آپ کو ملتا ہے نہیں ملتا ذرا آپ کو نہیں ملے گا تو پھر آپ مجھ سے پوچھیں گے پھر میں آپ کو بتاؤں گا اس کی اصل کیا تھی بس جو بھی ہے آپ دیکھیں گے نا لمحہ تسنہ کو انوارشرفیہ ٹھیک ہے نا وہاں پہ موجود ہے میرے کل تعلیل بتائیں گے پھر آپ اس لیے کروا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اس میں مذاق کیسے تعلیل کی جاتی ہے پھر آخر میں ہاں لگی ہوئی ہے وہ کیسے لگی ہوئی ہے ہاں کیا چیز ہے ضمیر ہے یہ ہاں زمیر لگی ہوئی ہے لم یا تصنا وقف کے لیے ہاں استعمال کی جاتی ہے وقف کے لیے اچھا جی آگے چلیں کہاں پہ تھے ہم فائدہ ثانیہ ہو گیا فائدہ ثالثہ اگر مدغم اور مدغم فی دونوں قریب المخرج ہوں مدغم اور مدغم فی ٹھیک ہے دونوں قریب المخرج ہوں تو لکھنے میں دونوں قائم رہیں گے اور ادا کرنے میں ایک جیسے لکھیں گے جیسے یہ تو اقرات کے وہ آگے نہ اسی تجوید کے قاعدے آگے وجد تو دیکھیں دال اور تا کا مخرج کیا ہے قریب المخرج ٹھیک ہے دال اور تا بالکل ایک ہی مخرج آ جاتا ہے تو دال اور تا تو لکھنے میں کیا آ رہا ہے اب تا تو دال لکھا جائے گا یہ नहीं होगा کہ نہیں اس کو وہ نہیں کریں گے دال کو لکھیں گے وجد تو اور پڑھیں گے یعنی لکھا جائے گا وجد تو لیکن پڑھا جائے گا وجہ ہر ایک جینس کے ہوں تو جنس تو پھر کیا آئے گا لکھنے میں جو ہیں صرف ایک یعنی دونوں ادا کرنے میں دونوں آئیں گے جیسے ضبع فائدہ رابعہ جس جگہ دو حرف قریب المخرج جمع پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو تو پہلے کو دوسرے سے بدل کر ادغام کرتے ہیں جیسے کہ ادعا کہ اصل میں کیا تھا اد اد تع تھا اد تع تھا وہی والا دالز زا والا دال زا زا والا قانون آ ٹھیک ہے باب افتیال کی باب افتحال کے فاقلمے کے مقابلے میں دال زال زا میں سے دال زال زا میں سے کوئی ایک چیز آ جائے ٹھیک ہے تو باب افتیاح کی باب افتیا انجھان جی. جی یہ کیا کیا دال کو تا کیا تا کو تاقیہ طاقہ تا, تا میں ادغام کر دیا تاکہ تا میں ادغام کر دیا تو کیا بن جائے گا ادا آدا تو یہ کیا آئے گا باب افتعال ہے یہ نہ ہو آپ کہیں یہاں ادا کیسے آ باب تا تو ہے ہی نہیں ہے بھائی تا تھی تا تھی لیکن کیا ہوا پہلا ساکن تھا دوسرا متحرک تو یہ یہاں پہ وہ قانون لگ گیا ہو جائے گا فائدہ خامسہ وہی قاعدہ اسی کو انہوں نے دیکھیں اب اگر افتعال کا کلمہ دال زال ذا ہو تو تائی افتعال دال سے بدل جاتی ہے جیسے ادعا ادخارن یا خارہ اُن اصل میں کیا تھا اطاون استخارن اور استحاون تھا یہ بھی ہو جائے گا نا فائدہ ساتسہ میں آ جائیں اگر اشتعال کا فاق کلمہ حروف چلیں اس کو بس آج ابھی اتنا ہی کر لیتے ہیں پھر میں آگے جو ہے اس میں کراؤں گا تو یہ بھی یہ بھی وہی ہے سارے قانون چل رہے ہیں اکٹھے ہی سو تازہ والا قانون سواز و تازہ والا قانون اگلا جو آئے گا اور اس طرح پھر آگے مختلف مطلب قوانین آتے جائیں گے اللہ فکر اللہ رکھا.